ہملائی <سلام> کتو اسلو <سلام> نلیا اجولہ آ موسلو وسلوت وَلَا تُوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ <علیکہ> يَا سَيِّدِي يَا الله اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ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 کنے بندہ سلیمتباہ ہوئے تبیعت دل نوب جدو لگے تو پھر تو من لینا چاہیے یہ جی سوال اٹھتے ہیں ٹھیک ہے اٹھتے رہا دے ہوں جواب دے تو غور کرنا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 گلجھا ہو جاتا کسی پسند نہیں سنیا پھر کیوں دور دا سفر کر کے نہ آئیے مولویا رکھے ہی ختم دروج جنہوں سڈ سی ختمہ لکھے ختم ہے ہاتھ لائے ہی نہیں خندیرانے بندہ جائے کہڑے پاس بار صورت ہوں اے حرام دیا دوسم آ, آ گیا ٹھیک ہے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 اسے حرام نال تعلق تک رقب اختلاط دی دوستی انہوں کے رابطے وہ تنوع کرباد وہ تھی تباہی تعلق بنے گی قریب دا ذریعہ ذریعہ حرام دا بنے گی حرام دا ذریعہ حرام حرام دا وسیلہ حرام حرام کا آلہ حرام حرام تک پہنچانے کا کام کرنے والا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 کچھ جی لینا چاہیے زندگی چلو ترساں او اپنا تہذیب دی دی اپنا پیر وی کرنی بھی کوفر دوستی بھی کوفر وہ جام کوفر پہن تو دریا بنیا ہو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 وی دل روشن لیکن جیڑیاں اے گشتیاں اے نال دل ہو سکے لیکن جہیا یہ گشتی ہورہ نے نا یہ ویخ دل سیا ہو جل کافر ہو جناو شیر اقبال کا کلندر اقبال فرماندہ یہوریا مگر بھی نظر کا حجاب یہ مگر مغربی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 لیکن ایڈے وڈے کفر نو پچا جاونا تے آکھنا انگریزی آدم نے. عبرانی آدم نے سریانی آدم نے سن فکر آدم نے تمام زبانیں آدم نے سیکھی وہ بے ویر آ کچھ بھی ہوں میں تن میں تین دسنا توجہ درا. اے حوالہ پورا سنا لوا تو بعد پھر اگلی بات شروع کرنا توجہ نال بولو سبحال اللہ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 جنا جن چیر پاگل نہیں بنو گے ان چر اپنے مسلمان نہیں پہنچ سکو گے مسلمانی پہنچو گے جدو لوگ آخ گے دیوانے سیے دولمبیا پاگل آخیا گیا نبیا پاگل آخیا گیا پر سجنا تم بھی اج جنون پیدا کر مصطفیٰ دے دین تے جگ آخ پاگل آکھے آ تگو آخ آخو آخوار پاگل ہے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 ڈاکٹر فریدیہ فلانے فلانے سارا جا سکو چشتی برملا ملا پیاکھ دے تو خانے دے ڈاکٹر جے کوئی ندی امت مفتی نہیں جے مصطفی دی امت مفتی رضا واگو کفر کا مخالف ہو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 ایک مرہوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اکبر العبادی فرمان دن ایک کہ میں نکلتے گیا تقول میں نوشیخ میرے مرشد عالمہ کیا اتنا کیا ہوئے نجا یہ تعلیم بدلی یہی دل بدل جا دل مسلمان آڑا نہیں اور آن لگا غیرت مندانہ کونی رائن لگا خیال کریں اکھے مایا کہ آپ کی استاد جی دعنو ترکی رکھی پتاں سے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 پیر دا دل بدل گئی خندیر دا بدل گئی ملان کا بدل گئی گفتی دا بدل گئی عوام دا بدل گئی حکومت دا بدل گئی فوج دا بدل گئی پولیس دا بدل گئی بے گیا کھلوتے نے رئیس بن کھلوتے نے دین دے قاتل بن کھلوتے نے ہیں دے وفادار نے قوم دے قطار نے ہونا دلان کا کی آخا میں ہونے دل نہیں بدل گئے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 صرف ایک نکا جا مومن نہیں ایک ہی پیان دا قسم خدا منہ ہی ویکتا رہا بچے جب آ مرے تلکے ہوا پہ مجھے اچھا اے فتوا در کسان سوڑ لیا ٹھیک ہے اس دیا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 لا تورا جدا ہے ابو ادی ابو ادا دمی ادی لکلا ا خسریا شکل ادا د خسرا وہ کپڑے دے رہ دی تائی ابو اما دی ہاں جنو لیڈی تو چوکی باہر آئی آخر تاکہ میں چوکی وڈی لےڈی بن ابو نہ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 ماری ریتار ردار درم دو میں دشمن لسد ساری దేని నా బదార్ ఖౌన్ ఫారి مو رو تو مستی دوں میں کی تو ان کرے اللہ ان ساری روی بار بنگال دیتا بنگال دن دلانی مڈو دو بگونے بنگالی بگوڑے بنگالی بنگال دیو ہند لانی مڈو دو بگونے اگریز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 جڑا آیاشی جو سہولت ہے سمپت ہو چال پولی کر دیاش اے سی ایک بہن والا کارگل سے کھا کے تو واپس آؤ <تصحن> اگلا کمی امر سامنے ایک شخص نے نا نے سنگی روٹی کھا دی مشہور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 معلوم ہوا مسلمانوں کا بادشاہ سکی روٹی کھانا جی کھا پان تو قوم تھندی کھیل جب بادشاہ تھیاں کھڑ قوم میں سکی نہیں لگ ہاں کیوں اس واسطے قوم نے کم کرنا بادشاہ نکما بالشاہ نکما نکما نے کمبی کھا تو انہیں تو لٹ کے ہی کھانی سی انہیں کہڑے گمربے بیجے جنے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 اکبر نے تاج میں آٹیا لے گرم گی تجرم کا بزار ساری شراب تو کباب بھی تھی گزار دے مار دار دل کر دے مار دن کر دے لو کم لوگ مار دے سکول میں سکھا جائے سکول میں سکھا جائے ایسا کاروبار فون ساری جار در فوجی لو لو ارے فوجی نے نظر میری سگر ملا بزار فون ساری بول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 ر کیہ امان فون خار دال ری سہ رو دال خار کو نخاری روی زندگی تار گ